صلی اللہ صحم الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین برادران گرامی خوران صاحب کو سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر سات سو تیس ابلک دو سو تین سو بہتر ہے سات سو تیس شریف کے شروع شابع تک کی درست کی تعداد اور تین سو بہتر اوراد فتح کی امراضِ فتح میں ہم لوگ اسما الحسنہ کی توجہ عیش مقندس نمبر انتیس یا بشیرو یا بشیرو جو ہیں البشیر جل جلالہ قرآن پاک میں اس سنوان تھے کہ یش مقدس قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ذکر ہوا اس سلسلے میں کل آپ لوگوں کو بتایا تھا اس مقدس قرآن پاک میں تعریباً بیالیس مرتبہ ذکر ہوا ہیں اور وہ آیات جن میں یہ مقدس اسم اعظم ذکر ہوا ہیں وارد ہوئے ان میں سے جو ایک آیت کی کلا کو توجہ دیا تھا وہ آیت یہ تھا اِن اللّہ بات معلون بشیر عنی صر بکرا کہ عائد نمبر 110 ابھی جو ہے اس اسی سلسلے میں آج کے درس میں آی نمبر دو ہے اللہ فرماتا ہے الرماتََ عظب بسم اللہ الرحمن الرحیم وط اللہ وََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ اللّہ باتٰمعلون بشیر سرحیح بقرائے نمبر دو سو تینتیس لحمت وطلّہ لوگو اللہ سے ڈرو طوا اللہ ہی اختیار کرو علم اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بیمات بصیر جو کچھ تم کرتے ہو ان سب کو دیکھنے والا ہے اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ ان سب کو خوب دیکھنے والا ہے بشیر مبالکۂ کا سکا ہے اس میں شب و شبہ کا موقع بھی ہے تو آپ لوگوں کا بذان گرامی بنداخی نے بار بار بتایا و تقال تقوا الہی سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ماننے کو حکم دیا ان کے سامنے سر تسلیم میں خم ہونے کے بعد اسلام کے تمام معتقدات اصول دین اور فروئ دین ان سب کو سر تسلیم خم ہو کہ ان سب کو دل جان سے ماننا یہ پہلا ملحۂ تغواقہ کہ پہلا اللہ کے سامنے سر تسلیم میں خم ہو جائے کہ حرم حکم و جو واجبات ہیں ان کو واجب سمجھے جو محرمات ہیں ان کو محرم سے حرم سمجھے ہاں جی جو مصحبات ہیں ان کو مستحب سمجھے جو مخروات ہیں ان کو مخروط سمجھے جن کو جائز سمجھے جائز سمجھے اور معتقدات اللہ پر ایمان خیمت پر ایمان فرشوں پر ایمان ہاں جی امبیا الہی پر ایمان اور صوب آسمانی پر قرآن پاک سمیت آسمانی کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان اور ساتھ ہی جو ہے قیامت کی مختلف مراحل ہیں ان سب پر ایمان اور ہم لوگ اور علم اہل علیہ السلام پر ایمان ان تمام ایمانیات کو درست کرنے کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالی نے تغویٰ کا پہلا اسٹپ یہ ہے اللہ تعالی نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے فرض قرار دیا ان پر سختی سے عمل رہنا اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے سختی سے بچنا یہ تغوا کی بنیاد ہے ہاں جی یہ تغوا کا کاصل اصول اور بنیاد اور جڑ اور کی حیثیت رکھتے ہیں آج کل کے دور میں الٹا ہے ہاں جی واجبات کو خیال نہیں رکھتے مشتبات کو ہمیاں دیتے ہیں ہاں جی محرمات اس سے اشتنام نہیں کرتے مشتابات کے پیچھے تو بڑھ جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں جی اصل تقوا جو اس کا اللہ نے قرآن میں شدت سے حکم دے کے آپ و تک اللہ و تک اللہ فرمایا ہاں جی اب فرمایا و تقال اللہ کا توقات فرمایا و تقل اللہ مستطاطم فرمایا جنہیں تم اللہ تعالیٰ اختیار کر سکتے ہو کرو جن طویلہ اختیار کرنے کا حق ہے کرو یہ سب جو ہے ہاں جی یہ اللّہ تعالیٰ ہر ہر حکم کے سامنے سر تحسیم میں خم رہیں اور فرائض پر سختی سے عمل کریں محرمات سے سختی سے بچیں یہ تقوا کا پہلا اسٹیپ ہے اس کے بغیر انسان متقیبا نہیں نہیں سکتا اور نہ ان میں سے ایک کو بھی چھوڑا فرائض کو چھوڑیں تو بھی فاسق ہو جاتی ہیں کسی ایک فرائض کو بھی آمدن چھوڑیں محرمات میں سے کسی ایک حرام کا بھی آپ ارتقاب کریں آپ کو فاسق کہیں گے آپ کو متقیب نہیں کہیں گے آپ کو گنگار اور خطا کار کہیں گے ہاں اس کے بعد جو ہے یہ بیس دو سونے کے بعد پھر مستعبات کا میدان بہت وسیع ہے ہاں جی سنتوں کا میدان بہت نصیر ہے نواخلات کا میدان بہت وسیع ہے اس میں آپ جتنا نیک عمل کرنا چاہیں کریں ہاں جی اور پھر مقروحات بھی آپ نے بچنا ہے تو یہ کا دوسرا اور کامل ترین سٹیپ ہے اصل بیس تو محرواج فرائض اور محرمات ہیں واجبات اور محرمات ہیں تو اس شاید میں ویلاً فرمایہ نل لبی اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم بصیر اس مقدس شاید کے اندر بھی آیا ہے تو اس کی توڑی توجہ ہے شاید مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تغوا الہیں اختیار کرنے کا حکم دینے کے بعد تاکیدی حکم دیتے بھی فرمایا اے بندگان خدا تو اس بات کو جان لو اس بات کو جان لو تم پر واجب و لازم ہے کہ تم اس حقیقت کو جان لو کہ بے تحقیق اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی عمل خیر یا شر کا منتخب ہوں گے اللہ اسے دیکھتا ہے اور تم اسے چھپ چھپا کر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو اللہ اسحقات کو ہمیں سمجھاتے ہیں چھپ چھپا کر کچھ بھی نہیں کر سکتے عیسائی میں جو ہے خاص تاک فرمایا سائد میں خاص تاک فرمایا کہ ہم اس بات کو کہ ہم اس بات کو جان لیں اور اس پر جان کر پہنتا ایمان و یقین کریں کہ اللہ تعالی ہمارے سارے اعمال سے خوب آگاہ ہے وہ دیکھنے والا ہے لہٰذا تم اس کی نظر سے اجل ہو کر کہیں بھی نہ جا سکتے ہو نہ کچھ کر سکتے ہو لہٰذا ہمیں اللہ تعالی کے جو ہے اس صفت پر بصیر پر بصیر پر ایمان رکھتے ہوئے ہر نو حرکات و سکنات ہیں کے وقت یعنی اچھے برے کام کے وقت جو ہے اللہ کے حکم کے منافی ہر نو حرکت سکنت جو ہے اللہ کے حکم کے منافی اللہ تعالیٰ, تعالیٰ, تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کرنے والے تمام کاموں سے شرم کرنا چاہیے انسان کو اللہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں پہلے بتائے اللہ جو ہے ہاں جی ایک چھوٹا بچہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے بتمیز تو صحیح غلط کام ہے تمی خافوں سے شرم کر کے بہت غلط کام نہیں کرتے ہاں جی تو پھر اللہ دیکھ رہا ہو اللہ کو تازن گرم اس چیز کو ہم سمجھیں ہاں جی اللہ رب الجلا جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی بھی ہے موت بھی ہے ہماری خوشیاں بھی ہے ہمارے غم بھی ہے ہماری نجات بھی ہے ہمارے بدباکی بھی ہمیں جہنم میں ڈالنا چاہے تو اسی کے ہاتھ میں جنت میں ڈالنا چاہیے تو اسی کے ہاتھ میں دنیا کی عزت بھی اس کے ہاتھ میں ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہاں جی ریزی بھی میں ہے فقر و فخر اس کے بعد میں سب کچھ اسی ذات اقدار کے یاد میں ہماری ہی اسی کا ہمارے اندر تمام کمالا جو کچھ ہے آپ کے پاس سب اسی کا عزت ہے کرسی ہے سب کچھ اسی کا ہے تو وہ ذات اور آپ کے خلاف کچھ بھی کرنا چاہیں کر ہے کوئی روک نہیں سکتا وہ خیر پہنچانے چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے چاہے کوئی روک نہیں سکتا ہاں جی تو وہ ایسی عظیم ذات جو ہے جو مالی حقیقی ہمارا رب بحقیقی ہے خالی کے ذات خالی کے کائنات ہے وہ ذات دیکھ رہا ہے وہ ذات ہم سے اللہ سے میں تمہارے ساتھ سا ہوں انا معخم میں تمہارا سا کن تم تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ہاتھ بات سنتا ہوں تو وہ ذات ہمارے سامنے اس کا علم ہم پر محیط ہے اس کے سم بسر ہم پر محیط ہے اس کی حاکمیت ہم پر محیط ہے پھر ہم اسے سے شرم نہ کریں اور بے دردی سے گناہ کرتے چلیں اور کوئی خوف ہے ہمارے اندر نہ ہو کتنی تکلیف دہ بات ہے عزاں نگر میں ہمیں ان حقائق کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم انسان بن جائیں ہم مومن تو بات کی بات ہے ہم مسلمان تو بل انسان تو بن جائیں کم ہم کم اپنے رب کو پہچانیں اپنے خالق کو پہچانیں اس کی عظمت کو پہچانیں اور اس کی ناراضگی سے ڈریں اس کی خوشی کا طالب بن جائیں لہٰذا جو اپنے ہر حرکت و سکنات کے بعد اللہ کے حکم کے منافی اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے تمام کاموں سے شرم کرنا چاہیے جس طرح ہم کسی بزرگ یا بڑے کے سامنے کوئی غلط حرکات کرنے سے خود کو بچانے کی بچائے رکھتے ہیں بچا کے رکھتے ہیں اور شرم کرتے ہیں ہاں جی؟ تو اللہ خالق رازق رب مالک سے ہم کیوں کر شرم نہیں کرتے اور گناہوں سے کیوں جو ہے پرہیز نہیں کر پاتے میں سوچنے کا ملحظہ نہیں کرنا میں اصل وجہ یہی کہ ہم نے نہ اپنے رب کو پہچانا نہ اس کی طاعت کی, کی, کی نہ اس کو پہچانا اور نہ اسے اس شرم مہیا کرتے ہیں ہمیں اپنے آپ پر رحم کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جو جس طرح ذات واحد پر ایمان رکھتے ہیں اللہ جس طرح اس کے ذات واحد پر ایمان رکھتے ہیں اللہ ایک ہی ذات اس کا کوئی شرع نہیں ہے نہ اس کی ذات میں نہ صفحات میں اس کے العلیم جاننے والا سمیر سننے والا اور البصیر ہاں ہمارے ہر ہر کار سگناہ دیکھنے والا ہونے پر بھی اسی طرح پختہ یقین رکھنا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچ کے رہیں رضا نگر میں یہ گناہ بہت بری چیز ہے گناہ جو آپ کو دنیا میں بھی ذلیل خوار کرتے ہیں تھانہ کچہری میں پہنچاتے ہیں جیلوں میں پہنچا دیتے ہیں سب کے تھوک پڑتی ہے یہاں پر اور گناہ کا القامت میں جہنم میں بھی گناہ اور شرک کی وجہ سے پہنچتے ہیں قو کی وجہ سے پہنچے قید خراب ہو تو جہنم میں پہنچتے گناہ سے جہنم میں پہنچ جاتے ہیں ازن گرہ کم ہونے سے جہنم میں نہیں پہنچی ہے ہاں جی اس سے جنت کے نچلے مراتب میں آپ کو جگہ ملے گا لیکن گناہ سے آپ کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. جنت کے دروازے آپ کے لیے روک دیے جاتے ہیں جہنم رسید ہو جاتے ہیں ازنگرامی. لہٰذا گناہ جو آپ کو دنیا میں بھی ذلیل خوار کرتے ہیں آخرت میں بھی ذلیل خوار کرتے ہیں عذاب الحق کا شکار کرتے ہیں لہٰذا ہمیشہ کہ مالا تعالیٰ کے علیم ہونے پر ہاں جی ہر چیز کو جاننے والا سمیع ہونے پر بصیر ہونے پر اور اس بات پر بھی نے فرمایا انا محکمۂ نما کنتم توں بندہ تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گرام اس بات کو ہمیں ہضم کرنے کی ضرورت ہے نامی یقین کرنے کے دورہ سے تاکہ ہم گناہوں سے فتن دور میں گناہوں سے بچ کریں ایسان گرمی آپ کمرے میں خلوت میں موبائل کھول کے لیپ ٹاپ کھول کے کمپیوٹر کھول کے آپ دنیا کی ہاں جی غلط مناظر کو دیکھتے رہیں غلط باتیں سنتے رہیں اور آپ یہ سوچیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے بھائی کوئی نہ دیکھے ہاں ماں باپ شاید نہیں دیکھ رہا ہو دوست نہیں دیکھ رہا ہو قوم قبلے کے بڑے نہیں دیکھ رہے اللہ تو دیکھ اللہ سے شکر تو کچھ بھی سکتے اور آپ کے دائیں بائیں جو فرشتے ہیں نا وہ آپ کے ہر عمل کو لکھنے کا پابند ہے اللہ نے قرآن فرمۂ کرامن کاتوین عالم ماتون دو مکرم فرشتے ہیں ہاں جی جو کو لکھنے کا حکم ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے اور لکھتا جاتا ہے اس کو تو علم ہے اس سے آپ نہیں چھپ سکتے ہیں اللہ سے آپ نہیں چھپتے ہیں جتنے سزا جزا دینا ہے تو پوری دنیا سے چھپنے کا کیا فائدہ جو نسب چھبنے سے صاحب نہیں بچ پاتے اللہ سے آپ چھپ نہیں سکتے اللہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے وہ آپ کو جانتا ہے وہ آپ کی باتیں سنتا ہے ہاں جی وہ آپ کی جو ہیں ہر بات سنتا ہے آپ اس سے چھپ کر خفیب سے خفیب بات بھی نہیں کہتے ہیں تو چھپ چھپا کوئی ایک معاملی بھی حرکت نہیں کر سکتے اللہ نے قرمۂ یہ عالم و تو تمہاری نگاہوں کے خیانت کو بھی جانتا ہے دیکھتا ہے خاج ہمیں عظیم اسماع الحسنہ کو صرف یونہ ہم آوازِ فتح کی شکل میں اللہ عرمن پڑھ لیا تو ہم ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے بھائی ہمیں اسما پر پختہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری کردار سازی ہو ہماری اخلاق سازی ہو ہم ایک سچا مومن بن جائیں سچا مسلمان بن جائے, ایک خدائی اور الہی انسان بن جائے ایک خدا پسند انسان بن جائے ایک ایسا انسان بن کائنات کی کائنات کے ہر شے اس سے محبت کرے کیونکہ اللہ جس جی سے محبت کرے اس سے ہر شے محبت کرتا ہے اللہ جس جی سے نفرت کرتا ہے ہر شے عرض لے ہر شے سے نفرت کرتا ہے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے یہ ایک حقیقت ہے سو فیصد حقیقت ہے الہی حقیقت ہے نگرہ میں لہذا جو ہے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے جس طرح ہم اس کے ذات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک وحدہ وحد شریک ہے اس کے علیم ہونے پر جاننے والا ہونے پر سمی سننے والا ہونے پر بصیر ہونے پر بھی اسی طرح پہنتا یقین رکھنا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچ کر رہیں اور اللہ کا بندہ ہے بندہ بن بندہ ہی بن کے رہیں گے بندہ ہی بن کے رہیں یہی ہمارے لیے ضیب دیتا ہے اور اور یہی ہماری ذمہ داری رضا نگر میری دعا دو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس اسما الحصنات سے کچھ فیض لے لیں اور اس پور فتن دور میں اس فصق و فجور کے دور میں ان آسما پر پختہ یقین کر اپنے کردار سازی کے توفیق دے دیں اخلاق سازی کی, سادی کی سادی اپنے آپ کا سچا مسلمان بننے میں ان مقدس اسما الحسنات سے فیض لے ان پر یقین کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے بچہ نام تاکہ کل قیامت میں اللہ کے حضور میں شرمندگی اٹھانے نہ پڑے انبیاء اور رسول محمد وال محمد کے حضرت اللہ پار نبی کے متی ہونے کے لیے اس کے درگاہ میں شرمندگی اٹھانے نہ پڑے اور ذلیل وخار میدان حشر میں نہ ہو جائیں جہنب میں پڑھ کر اس کے ہاں جی ناقابل برداشت عذاب کا شکار نہ ہو جائیں بلکہ جنت کے عظیم نعمتوں کا آب ہو جائیں ہاں جی جو ہی آنکھیں بن کیا آپ کے قبول آپ کی جنت کے باغات میں سے ایک بادشاہ بن جائیں تو پھر آپ کتنا خوش نصیب ہوگا تو آج میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان مقدس آسماں اور خوشنا سے فیضاب ہونے کی توفیعۃ فرمائے اور اپنے کردار سازی اخلاق سازی اور ایمان کو پختہ کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام عسمانوں کو توفیت